بسم اللہ الرحمن رحمان کال في تعالیٰ فیصورتی اسرائيل لا زبرتی بنی اسرائیل اولادكم املاک صدق اللہ لزیم. ربی شاہ صدری و یسر الغانی کولی ربیر ولاۃ الخیر میں نے قرآن کے دو مقامات سے آپ کے سامنے دو جملے تلاوت کیے ہیں ان اللہ ان دونوں جملوں کو آج ہم گریمیٹیکلی کرنے کے قابل ہوں گے آج ہم منصوبات شروع کر رہے ہیں جی اس میں کچھ منصوبات تو وہ ہوں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ کی مدد سے ان اللہ تعالیٰ یہاں پر لسٹ ہو جائیں گے اور جو نئے منصوبات ہوں گے وہ تعالی ہم پھر اس کے بعد پر. تو منصوبات اللہ میں دے رہا ہوں پہلی مرتبہ اسم منصوب کب ہوا پہلی مرتبہ منصوب اسم کب ہوا تھا انا کا اسم جملہ عیسمیہ تک ہم نے جب کام کر لیا تو جملہ عیسمیا میں جب ہم نے زور پیدا کیا تو ہم نے دیکھا کہ جبلاشمی میں زور پیدا کرنے کے لیے انا کا استعمال ہوتا ہے اور انا جبلاشمیہ کے مبتع کو منسوخ کر دیتا ہے اور پھر جملے کے پارٹس پر قابو بھی پا لیتا ہے مقتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہا جاتا ہے تو انا کی خبر ہم نے مرفوعات کی کیٹاگری میں ڈال لی تھی تو یہاں پر اب منصوبات کی کیٹاگری میں ہم ڈالیں گے آپ کے سامنے ہونی چاہیے ان اللہ اب اگر یہاں پہ میں دو سوالات کروں کہ اس جملے میں تین لفظ استعمال ہوئے کلما کی قسم کے اعتبار سے یہ کیا ہے یعنی آپ کا سلیبس کور ہو سکتا ہے قرآن کورس کا انا کیا ہے جی ہر اللہ کیا ہے کفور کیا ہے اسم اور یہ دونوں آپ اسم کس طرح پہچان رہے ہیں ایک تو اللہ کو آپ پتہ ہی ہے لیکن ایک علامت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اسم کی ایک میں ال لگا ہوا ہے شروع میں ایک میں تنوین لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو علامتیں ہیں اسم کی موٹی علامتیں اور انا حرف ہے تو یہ آپ نے پہچان لیا کہ اس جملے میں تین کلمات جو استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک حرف ہے اور دو اسما ہیں اس کے بعد جملہ بنائیں گے ہم انا سے شروع ہونے والا جملہ ہمیشہ جملہ اسمیہ بنتا ہے کیونکہ انا ہمیشہ مبتدا خبر پر ہی داخل ہوتا ہے جملہ فیلیا پہ کبھی ہم نے داخل ہوتے اسے نہیں دیکھا تو جملہ اسمیگا جملہ اسمی جب ہوگا تو ایک مبتدا ہوگا ایک خبر ہوگی لیکن انا کے داخل ہونے کے بعد مبتدا انا کا اسم ہوگا اور خبر انا کی خبر ہوگی تو یہاں پر اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اسم اللہ جو ہے یہ انا کا اسم ہے اس لیے منسوب ہے اور غفور جو ہے وہ اللہ کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے تو دیکھیں آپ نے سارا کچھ بتا دیا اب یہی ریکوائرڈ ہے اس کلاس سے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں پرانے مجید کی آیات کے حوالے سے نبی قسم کی احادیث کے حوالے سے تو پھر میں کہوں گا کہ آپ نے اس کورس میں واقعی کچھ سیکھا ہے باقی کمی وہ تو ایک اسٹوڈینٹ کو ہمیشہ اپنے اندر محسوس کرتے رہنا چاہیے تبھی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اگر وہ یہ طے کر لے کہ اسے آ گیا سب کچھ تو بس وہیں سے اس کا سوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو جب بھی کوئی چیز سیکھے دلی کے ساتھ سیکھے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ابھی میں نے اور بہت کچھ سیکھا ہے تو ان کیسے منصوبہ پہلے کیٹاگری ہم نے لکھ لی ہے دوسری مرتبہ اس منصوبہ ہوا تھا جی دوسری مرتبہ ترتی بار اگر آپ چلے نا آپ, آپ کے ذہن میں پوری ایک پکچر ہونی چاہیے جب جملہ اسمیا ہم نے بنایا تھا تو جملہ اسمیا میں پہلے ہم نے زور پیدا کیا تھا اس کے بعد جملہ اسمیا کو منفی بنایا تھا منفی بنانے کے لیے کیا, کیا تھا ماں داخل کیا تھا تو جب ماں داخل ہوا تھا تو ماں نے خبر کو منسوب نہیں کیا تھا تو دوسری توٹگری جو ہے وہ ماں کی خبر ہے جو کہ منسوب ہے اور اس کے لیے قرآن سے ما اس کے بعد اسم منسوب کب دیکھا آپ نے تو منصوبات میں تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے لا نفی جنس کا اسم اور اس کے لیے ایک ہی اگزامپل قرآن جی سے یاد رکھ لیں لا ریبا یہاں <سفل> پر کے میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا اگر جنس کا اسم ہوتا ہے تو جنس کی خبر پھر کیا ہوگی ٹھیک ہے نا ہم نے کا اسم یہاں پر ڈالا ہے تو انا کی خبر ہم نے مرفوعات میں ڈالی تھی ماں کی خبر ہم نے یہاں پر ڈالی ہے تو ماں کا اسم ہم نے مرفوعات میں ڈالا تھا تو لائن جنس کا اسم ہم نے یہاں پر ڈالا ہے تو لائن جنس کی خبر ہم کہاں ڈالیں گے تو لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے آپ اسے مرفوعات میں لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے میں نے اس لیے نہیں لکھوائی کہ عام طور پر لائے نفی جنس کی خبر جو ہے اس کی جگہ پر جار مجرور آتا ہے زیادہ ٹھیک ہے اس لیے وہ میں نے لکھایا لیکن آپ مرفوعات میں آٹھ نمبر کیٹیگری یہ ڈال سکتے ہیں لائے نفی جنس کی خبر مرفوعات میں کیا ڈالیں گے کیٹیگری لائے نفی جینس کی خبر اور وہاں پر آپ یہ جملہ لکھ سکتے ہیں کہ لا لاریبا موجودن فل لا لاریبا موجودن فل قرآنی ٹھیک ہے کہ قرآن میں شک نام کی چیز موجود نہیں ہے تو جو موجودن میں نے مرفوع بولا ہے نا وہ ایکچولی خبر ہے لیکن خبر عام طور پہ وہ ہڈن ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ہم نے کیٹیگرائز نہیں کیا یوں آپ کے مرفوعات جو ہیں وہ آٹھ ہو جائیں گے اور مرفوعات کے آٹھ ہوتے ہی آپ کی مرفوعات کی تعداد بالکل مدارس کے سلیبس کے مرفوعات کی تعداد کے این مطابق ہو جائے گی کلیئر ہو گیا تو یعنی جو سلیبس آپ کو مدارس میں آٹھ سال عربی کا پڑھایا جاتا ہے اس میں مجرورات وہی دو ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں مرفوعات آٹھ ہوتے ہیں جن میں سے آٹھواں میں نے آپ کو پڑھا کر ان کے برابر کھڑا کر دیا ٹھیک اور ان اللہ تعالیٰ منصوبات بھی میں آپ کو سارے کے سارے پڑھا کر ان کے برابر ان اللہ تعالیٰ آج امید کھڑا کر دوں گا تو لائن آف جنس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے اس کے بعد منصوب کب ہوا تھا جی ہم نے پڑھا تھا منادا مضاف منصوب ہوتا ہے منادا مضاف منصوب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنی لس میں سے لکھ لیتے ہیں لیکن آپ کو مدارس کی منصوبات کی لسٹ میں منادا مساف منسوب نظر نہیں لکھا ہوا ملے گا اس کی کیا وجہ ہے اس میں میں بعد میں انشاءاللہ شاء روشن ڈالوں گا لیکن ہم اپنی لسٹ میں اس کو لکھ لیں منادا مزاف اور قرآن مجید سے ایک ایگزامپل اس کی یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو تو یہاں پر جو بنی مزاف ہے یہ منادا اور یہ منصوب استعمال ہوا ہے منصوب کیسے استعمال ہوا ہے یہ بنیا تھا بنونا کی منسوخ اور جب جمع سالم مذکر ہوتا ہے تو ناپ ہو جاتا ہے تو بنینا کا ناپ ہوا تو یہ بنی بچ گیا صحیح؟ لے جی چار منصوبات منسوب کون سے اب آئیں گے مفول کی طرف ٹھیک ہے اب جملہ فیلیا میں ہم نے में کو استعمال کیا تھا تو था جو ہے یہ है ہو گیا ہے اس کی بہت ساری ایگزامپل آپ کو ملیں گی السماوات یہ منصوب ہے یہاں پر آپ کو یاد رہے گا کہ جمع سالم کے آواز کے ساتھ منصوب ہوتا ہے اور واحد اسم زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد بھی رہے جی تو پانچویں کیٹیگری مفول منصوب اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ مفول جو ہے زمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ منصوب چھ منصوب منصوبات ایسے ہیں جو ہم نے اپنے لسان القرآن کورس میں پڑھے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو ان چھ کے علاوہ اور جگہوں پر بھی منصوب اسم ملیں گے وہ ہمارے نئے ٹاپکس ہوں گے تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے ہی کوشش کرتا ہوں جملے لکھنے کی اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ذرا میننگز پر غور کر کے پہچانے اگر آپ نے میننگس پر غور کر کے پہچان لیا تو ان اللہ تعالیٰ وہ ہمارے منصوبات کی کیٹگری میں بڑی آسانی سے فٹ ہو جائے گا اگر آپ میننگس نہ کر سکے تو پھر پریشانی ہوگی لیکن ان اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے میں آپ کے سامنے جملہ لکھ رہا ہوں سورہ نو کا جو میں نے تلاوت بھی کیا ہے انی دعوتو ہاں جی یہی ہمارا ٹیسٹ ہے دعوتو اوتو پہچان سکتے ہیں ماضی یا مزارے تو ماضی ہے مزارے ماضی کیسے پہچانا تو سی سمپل تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا سوائے ماضی میں دو ہی گردانے ہیں پوری عربی میں ایک ماضی کی ایک مزارے کی ان میں تو آپ کو صرف ماضی کی گردان ملے گا اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی گردان جتنے بھی فیل آپ نے کیے کہیں بھی تو نہیں ہے ماضی کے تیروے نمبر پر تو موجود ہے اور تو میں ہوتا ہوں ٹھیک فیل اور فائل ہو گیا دا کا مطلب ہو گیا میں نے دعوت دی میں نے بلایا دا اوتو قومی میں نے اپنی قوم کو دعوت دی اب یہ قومی یہ کیا ہے ملک میں ہے کیا بن رہا ہے جملے میں یار غور کر رہے ذرا تھوڑا سا دعوت جس کو دی جاتی ہے وہ کون ہوگا مفول ہوگا سمپل سی بات میں نے زہد کو دعوت دی تو میں فائلوں زہد مفول نہیں ہے میں نے اپنے بھائی کو دعوت دی میں فائلوں میرا بھائی مفول ہے میں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو میری قوم مفول نہیں ہے تھوڑا سا غور تو کرے نا غور کریں گے تو بات آگے بنے گی ورنہ مشکل ہو جائے گا تو قومی یہ مفول ہے مفول مرکب اضافی ہے صحیح اور مفول مرکب اضافی جس میں یا مضاف لے ہو وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ قومی مرفوع بھی ایسے ہی ہوتا ہے قومی منصوب بھی ایسے ہی ہوتا ہے قومی مجرور بھی ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک پھر جملے کا سٹرکچر جملے کا مفہوم آپ کو بتائے گا کہ یہ یہاں پر کیا استعمال ہو رہا ہے داتو میں فیل اور جب فائل آ گئے تو اب کیا رہ گیا مفول ہی رہ گیا وہ قومی ہوگا سمجھ آ نا تو میں نے دعوت دی اپنی قوم کو آگے اللہ تعالی نے فرمایا لیلن مجھے بتائیے لیلن بھی آپ کو منسوخ نظر آ رہا ہے نا یہ بھی ہم مفول بنائیں گے تھوڑا سا ذرا غور کریں کہ لیل کیا مانا ہوتے ہیں رات ہوتا ہے نا اب ذرا اس رات کو جملے میں ٹرانسلیٹ کر کے استعمال کرنے کی کوشش کرے اور جملہ بنائیں جی دا ترجمہ کریں جلدی سے میں yes. نے دعوت دی قومی اپنی قوم کو لیلن لن آپ یوں کہہ سکتے ہیں رات کے وقت رات کے وقت دعوت دی یا رات کو دعوت دی و نہارن اب نہارن بھی منسوب ہے نہار کسے کہتے ہیں دن تو داؤتو میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات اور دن کے وقت یا رات اور دن کو یا میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا صحیح ہے نا للن و نہارن یعنی اس میں سے لیلن کو فوکس کریں نہارن تو اینڈ کے ساتھ استعمال ہوئے نا اس لیے منسوب ہے یہ بتا رہا ہے فیل کے واقع ہونے کا وقت یہی بتا رہا ہے نا کہ کچھ اور بتا رہا ہے ذرا غور سے سنیں اچھی طرح دعوتو کا مطلب تھا میں نے دعوت دی دعو دینے کا کام کس پہ ہوا ہے قوم پہ قوم پہ ہوا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ وہ مفول ہے جس پہ کام ہوتا ہے جس پہ کام ہوتا ہے یہ وہ مفول ہے جس وقت کام ہوتا ہے سمجھا رہی ہے بات یعنی قرآن مجید میں کوئی آیت پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آئے جس سے آپ کو پتا چلے فیل کے واقع ہونے کا وقت تو فوراً آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ مفول ہے لیکن اس مفول کا نام کیا ہے وہ میں اب آپ کو بتانے لگا بات سمجھ میں آ ہے سمجھ آ ہے نا وہ مفول یا وہ اسم جو فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے وہ مفعول جو فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے مفعول فی کہلاتا ہے آسے مفعول فی کسے کہتے ہیں مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے جو فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتاتا ہے صحیح مفول فی کو زرف بھی کہتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ پڑھا ہوا ہے نا منسوب بھی رکھا ہوا تھا نا اسے مفول فی کو کیا کہتے ہیں زرف اور زرف دو طرح کا ہوتا ہے کون کون سا زمان اور مکان اور ہم نے کہا تھا کہ زرف منسوخ ہوتا ہے ہاں جب ہم اسے زرف کی ٹیکنالوجی دیں گے نا تو اس وقت ہم اسے متعلق کر دیں گے ٹھیک جب آپ اسے مفول فی کی ٹرمینالوجی دیں ٹھیک صحیح تو مفول فی پارٹ کا یعنی جملے کا پارٹ بن گیا کلیئر ہو گیا اگر ظرف کے طور پہ لیں گے ظرف ہم نے اس لیے سے نام دیا تھا کہ جملہ اس میں بھی آ گیا تھا جملہ اس میں چونکہ فیل نہیں ہوتا تو اس سے کنفیوژن نہ پیدا ہو کہ فیل تو ہے نہیں تو اسے مفول کیوں کہہ رہے اس لیے زرف کی ٹرمنالوجی اس وقت استعمال کی گئی اب چونکہ فیل آ رہا ہے تو اس لیے اب آپ اسے زرف بھی کہہ سکتے ہیں محفول فی بھی کہہ سکتے ہیں چاہے زرف کہیں چاہے محفول فی کہیں منصوب ہی ہوگا ہم نے جملہ کیا نہیں تھا ضہب میں گیا بادہ زہری زہر کے بعد تو بادہ کو منصوب نہیں بولا تھا کیا کہا تھا کہ یہ زرف ہے اور متعلق کر دیا تھا تو آپ ضرف بنائیں تو متعلق کرتے دیں ورنہ مفول فی کی ٹرمینالوجی استعمال کر لیں سمجھ آ بات اچھا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اسم جو فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے اسے تو مفول فی کہتے ہیں تو وہ اسم جس میں فیل واقع ہوتا ہے جسے ہم سادہ مفول کہتے آئے ہیں سادہ مفول سادہ سادہ تو نہیں کہتے تھا مفول ہی کہتے تھے اس کا بھی پورا نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے کلاس میں ایک تلحا ہے تو مجھے بتائیے مجھے تلح کا پورا نام یاد کرنے کی ضرورت ہے کلاس میں ایک ہی تلحا آ رہا ہے تو مجھے تلح کا پورا نام یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جب بھی کہوں گا تلحا تو وہ ایک ہی تلح ہے اور وہی وہ میری طرف دیکھے گا اب وہ ایسا کہ کچھ دنوں بعد ایک اور سٹوڈنٹ آیا اس کا نام بھی ہے اب جب میں نے تلہا کہا تو اب دو بندوں نے میری طرف دیکھا دونوں دیکھا نا اب میں کیا کروں کیا کروں اب میں اب دونوں تلحا کے پورے نام یاد کر لوں نا کیا کہوں جی تلحا سینئر تلحا جونئر؟ ایسے ہی ہے نا؟ یا پورا نام ٹھیک کہ یہ تلحا فلاں ہے یہ تلح فلاں ہے ایسے ہی ہے نا ابھی تک ہمارے جملہ فیلیا میں ایک ہی مفول تھا تو ہم نے اس کا پورا نام یاد کیا ضرورت ہی نہیں پڑی آج ایک اور مفول آ گیا اور ہم نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا جی میرا نام ہے مفول فی اور مجھے پیار سے زرف کہتے ہیں صحیح تو اب ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم پہلے مفول کا بھی نام پوچھیں یار آپ کا پورا نام کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو یہ جو پہلا مفول ہے نا جس پہ فیل واقع ہوتا ہے جس پہ فیل واق ہوتا ہے اس کا پورا نام بتانے لگاؤں ٹھیک ہے اس کا پورا نام بتانے لگاؤں اس کا پورا نام ہے مفول بہی اس کا پورا نام کیا ہے مفول ہی لیکن بات وہی ہے دو طلحہ ہو تو مجھے صرف دوسرے طلحہ کا پورا نام یاد کرنے کی ضرورت ہے پہلے طلحہ کا پورا نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہے میں خالی تلحا کہوں گا تو مراد پہلا والا ہی ہوگا سمجھ آ رہی ہے نا فرو لیکن دوسرا تلحا جو ہوگا اس کیا پورا نام میں بولوں گا کلیئر تو آپ اس کو پورے نام سے نہ بھی پکارے سمپل مفول بھی کہیں گے تو مراد یہی یہ ہوگا لیکن دوسرے مفول کا پورا نام ہی آپ کو لینا پڑے گا سمجھ آ رہی ہے نا تو پرانے مجید میں آپ کو کہیں کہیں مفول فی بھی مل جائے گا صحیح کہیں کہیں مفول فی بھی مل جائے گا سمجھ آ بات تو یہ تھا جی آپ کا ساتواں منصوب ساتواں منسوب جس کا نام کیا ہے جی مفول فی ساتواں منسوب مفول فی لے جی آٹھویں منسوب کی طرف چل رہے ہیں آٹھواں منسوب میں آپ کے سامنے پہلے ایک سمپل سا جملہ لکھ رہا ہوں اور آپ سے کہوں گا کہ مجھے بتائیے اس کا مطلب کیا ہے واؤ قاف اور فا وقف کسے کہتے ہیں پتا پرانی مجید میں وقف ہوتا ہے کیا کرتے ہیں وقف پہ روکتے ہیں نا تو وقف کے معنی ہوتے ہیں رک جانا ٹھیک ہو گیا تو میں آپ سے لکھ رہا ہوں وقفتو میں رک گیا رکتے کب ہیں آپ رکتے کب ہیں جب آپ چل رہے ہوں چلتے رکتے ہیں نا ٹھیک ہے نا آپ چل رہے ہیں آپ نے دیکھا आगे आपके टीचर आ गए ठीक है ये मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूं सही बहुत पुरानी बात है ना एक बादशाह था अब तो यू मैं कह सकता हूं कि आप चल रहे हैं सामने गाड़ी आ गई ठीक है अब आप रुकेंगे لیکن ذرا پیچھے چلے جائیں کیونکہ اگزامپل آپ کو سمجھ دوسری وقت آئے گی آپ چل رہے تھے آپ نے سامنے دیکھا آپ کے استاد آ رہے تھے آپ رک گئے ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں جی تو میں رک گیا میں ٹھہر گیا کس کے لیے استاد کے لیے استاد کے لیے عربی کیا ہوگی کھڑا ہو گیا استاد کے لیے ٹھیک ہے اب نیا ذہن پوچھ رہا ہوگا سر کھڑے کیوں ہو گئے آپ کھڑے کیوں ہو گئے استاد آ رہے تھے تو آپ کھڑے کیوں ہو گئے کہ نیا ذہن پوچھ سکتا ہے تو اس کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں احترامن احترام احترام کی وجہ سے ہی ہے نا اردو میں بھی, بھی آپ استعمال کرتے ہیں نا احترام بولتے ہیں نا اردو میں آپ کہتے ہیں میں یار استاد کے آ کے نہیں بولا احترام سمجھ رہے ہیں نا اچھا اب مجھے بتائیے بکفتو فیل اور فائل ہے فیل اور فائل ہے نا لیل مرکب جاری متعلق منسوب ہے نا تو منسوب کون ہوتا ہے مفول ہوتا ہے نا اب آپ کو مفہول دو قسموں کا پڑھ چکے ہیں جس پہ کام واقع ہوتا ہے تو احترام پہ کام واقع ہوا ہے احترام اس پہ کوئی کام تو نہیں واقع ہوا نا اوکے اس کا مفول بھی نہیں ہے دوسرا مفول پڑھا آپ نے مفہول فی مفول بھی کون سا ہوتا ہے جو وقت یا جگہ بتا رہا ہوتا ہے تو احترام کیا وقت بتا رہا ہے جگہ بتا رہا ہے احترام جگہ بتا رہا ہے نہیں نا لہذا یہ تیسرا تلہ ہے یہ تیسرا تلہ ہے یعنی یہ تیسرا مفول ہے جو آپ کا آیا اور کیوں آیا وجہ بتانے کے لیے وجہ بتانے کے لیے تو ایسا منسوب اسم ایسا منسوب اسم جو فیل کے واقع ہونے کی وجہ بتانے کے لیے آئے मफूल لہو کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے मफूल لہو مفو لہو کسے کہتے ہیں کوئی فعل واقع ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے یہ بتائے گا مفو لہو اور یہ چیزیں آپ کو نا ٹرانسلیشن سے چلیں گی آپ نے غور کیا تو پتہ چلا نا صحیح ہے نا ورنہ تو نہیں پتہ چلا تھا آپ فالو کر رہے ہیں اگر سمجھ آ گئی یہ بات تو میں آپ قرآن کی آئے لکھوں آپ کو سمجھ اب آپ پہچانیں گے مفول لہو ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاہ فرمایا لا تختلو لا تختلو کیا مطلب ہے آصف تم قتل نہ کرو ہرگز نہیں ہے قتل مت کرو اولادکم اچھا قتل کرنے والا کام جس میں واقع ہوگا وہ مفول بھی ہوگا نا تو اولادہ منسوخ کیوں ہے اصل مفول اصل مفول ہے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو قتل مت کرو آگے فرمایا خشیات املاک ان مرکب اضافی ہے نا خشیاہ کے معنی ہوتے ہیں خوف املاک ہوتا ہے مفلسی تو اس مرکب اضافی کا ذرا ترجمہ کریں پہلے مفلسی کا خوف مفلسی کا ڈر اب خشیات منصوب ہے نا منصوب ہے نا, منصوب ہے نا تو مجھے بتائیے کیا مفلسی کے ڈر پہ کام واقع ہوا ہے مفول بھی تو آ گیا قتل کرنے کا کام جس پہ واقع ہوا تو اولاد ہے اچھا مفلسی کا ڈر وقت یا جگہ بتا رہا ہے کیا بتا رہا ہے وجہ بتا رہا ہے مفلسی کے ڈر کی وجہ سے لاتکلو اولاد کم خشیتا املاکن اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے ساتھ کھائے گا نہو بھی کہ ہم ہی دیتے تو یہ خشیات املاک یعنی خشیات منسوخ کیوں ہے مفول لہو ہونے کی وجہ سے مفول بہی مفول فی مفول لہو ان تین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس ایگزامپل میں پہچاننے کی کوشش کرنی ہے اوکے جی ازکرو کیا ترجمہ ہے فلم. فلم یاد کرو یاد کرو اب یاد کرنا ایک فیل ہے یاد کرنے کا کھیل جس پر واقع ہوگا اسے کیا کہیں گے مفول بہی جس وقت واقع ہوگا اسے کہیں گے مفول فی جس وجہ سے واقع ہوگا اسے کہیں گے مفول لہو ٹھیک یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے بتائیے اللہ کیا ہے مفول بہی ہے مفول فی ہے یا مفول لہو ہے مفول بہی ہے یاد کرو کس کو اللہ کو ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرو آگے, آگے منسوب میں جو منصوبہ مفول ہوتا ہے ٹھیک اب مفول بھی ہی ہے نہیں یاد کرو اللہ کو ذکر کے مانا یاد کرنا کیوں دینا تو اللہ کو یاد کرو بس بات تو پوری ہوگی ذکرن یاد کرنا کیا اچھا نہیں مفہول فی ہے کوئی وقت جگہ بتا رہا ہے نہیں مفول لہو ہے یاد کرنے کی وجہ سے یاد کرو نہیں. نہیں نا کچھ اور چیز ہے کچھ اور چیز ہے صحیح لیکن یہ مفول جو بھی ہے نا اس کو پہچاننا بہت ہی آسان بہتشان ہوتا ہے اس کو پہچاننا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ جو فیل استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا اس کے روٹ لیٹر سے یہ بنا ہوتا ہے نا اس کے روٹ لیٹر سے ہی یہ بنا ہوتا ہے اس پر اللہ ذکر تو ذکر اس گرو سے ہی بنا ہوا ہے نواں مفول ہے ہمارا اس کا نام نوٹ کر لیں پہلے پھر بتاتا ہوں اس, اس مفول کا نام ہے مفول مطلق اب اس کے بارے میں ایک لائن لکھیں مفول مطلق وہ مفول ہوتا ہے مفول مطلق وہ مفول ہوتا ہے جو عام طور پر اسی فیل کے حروف مادہ سے استعمال ہوتا ہے جواب طور پر اسی فیل کے حروف مادہ سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک اور زیادہ تر اور زیادہ تر فیل کی فیل کی فیل کی ٹھیک ہے نا زیادہ تر زور کس پہ ہے فیل کی اور زیادہ تر فیل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر فیل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک اس تاکید کا ترجمہ یہ بھی لکھیں جملہ بہت ضروری ہے اس تاکید کا ترجمہ واقعی یا جیسا کرنے کا حق ہے واقعی یا جیسا کرنے کا حق ہے جیسے الفاظ سے کیا جا سکتا ہے اس تاکید کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے یا واقعی لفظ لگا دیں یا جیسا کرنے کا حق ہے ٹھیک ہاں جی اب اگر بات سمجھ میں آ ہے تو اذکر اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کو یاد کرو ذکرن جیسا یاد کرنے کا اللہ کو واقعی یاد کرو یہ باتوں میں یاد نہیں میں <تصف> پوچھتا ہوں آصف کیا حال ہے آصف کہتے شکر ہے شکر ہے شکر, شکر, شکر تو ضرور کہ نا شکر ہے مسلمان کا ایک میں شکر ہے ٹھیک ہے شکر ہے تو یہ شکر نہیں ہے شکر کیسے کرنا جیسے شکر کرنے کا حق ہے آگی نا? واقعی شکر کرو ابو بک رضی اللہ تعالیٰ کچھ سکھائیں میں نماز میں کیا پڑھا کروں تشاہود میں جب میں بیٹھتا ہوں تو میں کیا پڑھا کروں تو آپ نے نا ایک دعا تجویز سنائی وہ دعا تھی ربی اے میرے رب ان ظلم ظلمن ظلم میں نے واقعی اپنی جان پہ بڑا ظلم جسے ظلم کہتے ہیں یہ وہ احساس ہے میں نے ظلم کیا یہ تمہارا والا ہو میں نے شکر کیا ٹھیک ہے اللہ کا شکر کرنا ہے تو شکرن جیسے شکر کیا جاتا ہے تو ربی رب اے میرے رب میں نے واقعی اپنی جان پہ سنا سمجھ آ رہی ہے تو یہ ہوتا ہے جی مفول مطلق اس کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے اس لیے کہ عام طور پہ میں نے بتایا ہے یہ جو فیل استعمال ہوتا ہے نا اسی کے روٹ لیٹر سے بنا ہوتا ہے اور زیادہ تر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے ہو گیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کلام اللہ موسا اللہ نے موسا سے کلام کیا اللہ نے موسا سے کلام کیا اب پڑھنے والے نے سوچا یار اللہ تو اللہ ہے موسا اللہ کا بندہ ہے رسول ہے اللہ بندوں سے کلام تو نہیں کرتا نا ہاں اللہ کلام کرتا ہے لیکن فشتے کے ذریعے کرتا ہے اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا نہیں کرتا نا لیکن اللہ تعالی نے اسی بات کا جواب دیا تکلیمن آگے کاف لام روٹ لیٹرز سے استعمال کرتے ہیں تکلیمن یعنی جیسے کلام کیا جاتا ہے یعنی واقعی کلام کیا اور جسے کلام کرنا کہتے ہیں اللہ نے موسا سے ایسے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں باتیں ہوتی تھی تو موسا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی نا کیوں شروع فون پہ باتیں ہی ہو رہی ہو صرف تو پھر بندہ کچھ دنوں بعد کہتا ہے یار تصویر پہ بھیجو ذرا یہی ہے نا موسا علیہ السلام نے کہا ربی آ رہی نی انضر میرے رب میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ لن ترانی مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے مس علیہ السلام کو بات سمجھانی بھی تھی لہذا انہیں کہا کہ اچھا یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس پہ میں اپنی ایک تجلی ایک جھلک وہ ڈالتا ہوں تکرا مکانہ ہو فصو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹک گیا نا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ سکے گا پہاڑ پہ تجلی ریزا کو کر دیا بخر اور سائیکا اور السلام بے ہو کے کرپڑ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے آپ نے صفت دیکھی کس میں ہے اللہ کی تجلی میں ہے اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے والی صفت اللہ کے کلام میں بھی ہے لنزل حاضل قرآن ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ لیں قرآن اللہ تعالیٰ ہمارے پہاڑ پر نازر کرتے تو دھپ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا اور دیکھیں قرآن سینوں میں لیے پھر رہے ٹس سے مسنی ہوتے کتنے سخت دل ہیں ہمارے پہاڑ سے بھی سخت یہ دسواں منصوبہ جو ہے نا یہ بھی مفول کی یہ قسم ہے لیکن اس کا استعمال قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر ہے اس کا استعمال قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر ہے لہذا آپ نے اس کو نہ ہونے کے برابر پڑھنا ہے ٹھیک ہے میں منصوبات کی لسٹ پوری کروا دوں گا اس بہانے اس لیے آپ نے اس کو فوکس اتنا نہیں کرنا بس سمجھ لینا ہے اگزامپل لکھتا ہوں پھر اس کا نام بتا دیتا ہوں و میں گیا اور زیدن میں آ رہی ہے کچھ تھوڑی سی تو آپ نے کر لیا نا لیکن آپ کہہ رہے یار زبتوں میں تو میں ہوں نا فائل تو آگے زی دور ہونا چاہیے تھا یہ زید میں بولا میں نے ٹھیک ہے تو یہ جو کنسپٹ ہے نا یعنی واؤ کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دینا واؤ کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دینا واؤ کے ساتھ سن لیں واؤ کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دینا عام عربی طرز میں ماحو بفول ماحو واؤ کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دینا ٹھیک جب کہ جگہ منصوب کی نہ ہو ساتھ یہ بھی کنڈیشن ہے مثلا آپ کہیں گے کہ جی واو کے ساتھ یہاں بھی تو آپ نے دیکھے منصوب بولا ہے آپ کہیں سما واتی ول اردا تو آپ کہیں جی واؤ کے ساتھ ایک منصوب اسم بول دیا یہاں پر یہ لاگو نہیں ہوگا یہاں تو یہ تو جگہ ہی منصوب کی تھی یہ جگہ منصوب کی نہیں تھی آپ نے منصوب بول دیا واؤ کے بعد منصوب بول دینا اور واؤ کو ما کے معنی میں لینا ماں. ماں کیسے کہتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے تو اس مفول کو مفول مہو کہتے ہیں مفول ماحو کہتے ہیں اور قرآن مجید میں یہ نہ استعمال ہونے کے برابر اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے ترجمہ وہی کریں گے کہ میں زید کے ساتھ گیا میں گیا ما زید زید کے ساتھ ٹھیک ہے بس یہ سمپل اس سے میں نے کہا کہ اس پہ آپ نے فوکس ہی نہیں کرنا مفعول کی کتنی قسمیں آپ کے سامنے آ ذرا نوٹ کریں پانچ پانچ لہذا گرامر والے گرامر کی کتابوں میں مفعول کی پانچ قسموں کو مفائل خمسہ پانچ مفعولات صحیح اگر آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا مدرسے کی تو ٹاپک ہوتا جی آج ہم مفائل خمسہ پڑھیں گے میں نے آپ کو مفائل خمسہ نہیں پڑھائے اور پڑھا بھی دیے ایسے ہی نا میں نے مفعول سے کہانی شروع کی اور پانچوں مفعول آپ کو بتا دیے اب ذرا صرف ایک منٹ میں ان پانچوں مفعولوں کو ریوائز کر لے مفول کی پانچ قسمیں کون سی ہیں نمبر ایک مفول بیہی نمبر دو مفول فی نمبر تین مفول لہو نمبر چار مفول مطلق نمبر پانچ مفول مآہو ما مفول بیہی کون سا ہوتا ہے یہ ہمارا اپنا مفول بس جو مفول ہم نے پڑھا ہے وہی ہوتا ہے اس میں فیل واقع ہوتا ہے مفول فی کون سا ہوتا ہے جو وقت یا جگہ بتا رہا ہوتا ہے مفول لہو کون سا ہوتا ہے جو وجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ فعل کیوں واقع ہوا ہے مفول مطلق کیا ہوتا ہے اسی فیل کا تقریبا روٹ لیٹر سے ملتا جلتا لفظ ہوتا ہے اور زیادہ تر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ واقعی یا جیسا کرنے کا حق ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے اور مفول مہو واو کے بعد آتا ہے اور وہ واو ماح کے معنی میں ہوتی ہے اوکے جی تو ہمارے الحمد جی دس منصوبات مکمل ہو گیا دس منصوبات اور تین منصوبات ہم نے اور پڑھنے ہیں صرف تین منصوبات اور پڑھنے ہیں اور یوں ہمارے اور مدارس کے منصوبات کی تعداد بھی انشاءاللہ میچ ہو جائے گی اور پھر ہم انشاءاللہ اللہ تعالی لسان القرآن سیزن ٹو کا آغاز کریں گے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں سبحان کے اللہ حمدی کا اشد اللہ الہ اللہ اللہ